الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ اعلا آلک و اصحابکا یا نور اللہ استنجہ کا بیان استنجہ خانہ میں داخل ہونے کی دعا ہے جب استنجہ خانہ کو جائے پاخا پشانے لیے تو مستحب ہے کہ پاخانے سے باہر یہ دعا پڑھ لے اللہ کا من الخبی پھر بایا قدم پہلے داخل کرے یعنی الٹا اور نکلتے وقت پہلے داہنا پاؤں باہر نکالے استنجا خانے میں داخل ہوتے وقت پہلے الٹا قدم نکلتے وقت سیدھا قدم جب کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت اس کے وہ رقص یعنی داخل ہوتے وقت سیدھا اور نکلتے وقت الٹا یوں ہی گھر سے باہر نکلتے وقت پہلے الٹا قدم اور داخل ہوتے وقت سیدھا قدم پھر یہ دعا پڑھ لے غفرانک الحمد للہ اضحبا نی وکاً یا و پڑھ لے جو فیضان سنت میں لکھی ہوئی ہے الحمد للہ وَفانی استنجا کرتے وقت یعنی پاخانہ پیشاب کرتے وقت یا طہارت کرنے میں نہ قبلے کی طرف منہ ہو نہ پیٹھ استنجا کر رہے ہو یا تہارت وضو غسل کر رہے ہوں اور ستر کھلا ہوا ہے یا ویسے ہی ستر کھلا ہوا ہے کسی وجہ سے تو اس میں یہ خیال رہے کہ قبلے کی طرف رخ یا پیٹ کرنا یہ حرام ہے ستر کھلے ہوئے ہونے کی حالت میں خواہ استنجا کے وقت ہو خواہ غسل کے وقت ہو خواہ کسی اور حالت میں ہو قبلے کی طرف بیٹ کرنا یا قبلے کی طرف رخ کرنا یہ ہاں اور یہ کرنے کی جگہ سے علیحدہ تو وہاں یہ حکم نہیں ہوگا لیکن اس میں بھی احتیاط یہ ہے کہ چونکہ پیشاب وغیرہ کرنے کے بعد بو رہتی ہے اس میں تو ایک کراہیت سی بندہ محسوس کرتا ہے تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ استنجا خانہ الگ بنایا جائے اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو کم از کم ایک آدھ ایسا پردہ یا کوئی لکڑی کا ٹکڑا دونوں کے درمیان رکھ دی جائے تاکہ ایک آڑ ہو جائے اور چیٹے وغیرہ سے بھی بندہ محفوظ رہے تاکہ وہ جب کر رہا ہے تو نجیس چھیٹے اڑ کر کسی پاک جگہ پر نہ آ جائے ورنہ وضو کرنے جائے گا تو وہ چیٹے اڑ کر اس کے کپڑوں پر بھی آئیں گے یہ ساری کی ساری باتیں احتیاط کے طور پر ہیں اسی طرح خود نیچے جگہ بیٹھنا خود نیچے جگہ بیٹھے اور پیشاب کی دھار اونچی جگہ گرائے یہ بھی ممنوع ہے وہ اڑ کر چھٹے اسی کے اوپر گریں گے اسی طرح ایسی سخت زمین جس سے پیشاب کی چیٹیں اڑ کر آئیں وہاں پر بھی پیشاب کرنا ممنوع ہے تو کیا کرے ایسی جگہ کو کوریت کر نرم کر لے یا گڑھا خود کر پیشاب کرے اس طرح چیٹے اڑنے سے بچ جائے گا پیشاب کے چیٹوں سے جو نہیں بچتا یہ سخت فعل حرام ہے اور یہ اس پر عذاب مرتب ہوتا ہے حدیث پاک میں بھی اس کی سراہد کی گئی ہے تو عذاب خبر کا ایک حصہ یا اذاب قبر ان لوگوں کو بھی ہوتا ہے جو پیشاب کے چھیٹوں سے نہیں بچتے اسی طرح کھڑے ہو کر یا لیٹ کر یا ننگے ہو کر پیشاب کرنا یہ بھی مکرو ہے اسی طرح ننگے سر پاخانہ پیشاب کو جانا یہ بھی ممنوع و مکرو ہے اپنے ہمراہ ایسی چیز دے جانا جس پر کوئی دعا یا اللہ و رسول یا کسی بزرگ کا نام لکھا ہو ممنوع ہے ایسی چیز جو ظاہر ہو جس کا لکھا ہوا تحریر ظاہر ہو اگر وہ چیز چھپی ہوئی ہے تو لے جانا گناہ نہیں ہے لیکن بہتر یہ کہ اس کو بھی نہ لے جایا جائے, جائے یوں ہی کلام کرنا استنجا کرتے وقت بات چیت کرنا یہ بھی مکرو ہے استنجا کے آداب اور طریقہ کار کا خلاصہ یہ ہے کہ دعا پڑھنے کے بعد جب تک بیٹھنے کے قریب نہ ہو کپڑا بدن سے نہ ہٹائے اور نہ حاجت سے زیادہ بدن کھولے پھر دونوں پاؤں کو شادہ کر کے بائیں پاؤں پر زور دے کر بیٹھے کہ اس سے جلد فارغ ہو جائے گا بائیں پاؤں پر زور دینے سے فراغت جلد حاصل ہو جائے گی اور کسی مسئلہ دینی پر غور نہ کریں وہاں جا کر دینی میں بچار نہ کریں کہ یہ بائی سے محرومی ہے اور چھینک یا سلام یا آزان کا جواب زبان سے نہ دیں اور اگر چھینکے تو زبان سے الحمدللہ نہ کہ دل میں ایک کہ سکتا ہے ستر کو دیکھنے سے حافظہ کمزور ہوتا ہے اور نہ نجاست کو دیکھیں جو اس کے بدن سے نکلی ہے اور دیر تک نہ بیٹھے کہ اس سے بواسیر کا اندیشہ ہے اور پیشاب میں نہ تھوکے نہ ناک صاف کرے نہ بلا ضرورت کھن کھارے نہ بار بار ادھر ادھر دیکھے نہ بیکار بدن چھوے نہ آسمان کی طرف نگاہ کرے بلکہ شرم کے ساتھ سر جھکائے رہے پھر جب فارغ ہو جائے تو مرد کے لیے یہ حکم ہے کہ بائیں ہاتھ سے یعنی الٹے ہاتھ سے اپنے آلے کو جڑ کی طرف سے سر کی طرف سوتے ہیں جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا گائے کا جب دودھ دہتے تو دودھ دہنے والا گائے کے تھن کو جڑ سے لے کر اس کے سر سے سوتا ہے دباتا ہے ہلکے ہلکے دباتا ہے تاکہ اس سے دودھ برامد ہو جائے تو دباتا رہتا ہے جب تک کتر نکلتا رہتا ہے دودھ نکالتا رہتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا اگر مرد اس طرح کرے گا فائدہ یہ ہوگا کہ جو قطرے رکے ہوئے ہوں گے وہ باہر نکل آئیں گے تو قطروں کی بیماری کا ایک علاج یہ بھی ہے جو یہاں بتایا جا رہا ہے پھر ڈھیلوں سے صاف کر کے کھڑا ہو جائے اور سیدھا کھڑے ہونے سے پہلے تین تین بار دونوں ہاتھ دھو لے اور طہارت خانے میں اس زمانے میں چونکہ اس طرح کے معاملات ہوتے تھے کہ استنجا کر کے فارغ ہو گیا کہیں اور جا کر طہارت حاصل کرتے تھے اب ایسا ہے نہیں ظاہر وہیں ڈھیلا لے کر وہیں طہارت کرے گا تو وہ طہارت خانے میں دعا پڑھتے تھے دوسری جگہ جا کر جو اس کے علاوہ ہوتی تھی جہاں استنجا کیا ہے تو دعا یہ پڑی جاتی تھی بسم اللہ العظیم والحمد للہ اللہ دین الاسلام ہاتھ سے پانی بہائے اور بائیں ہاتھ سے دھوئے اور پانی کا لوٹا اونچا رکھے کہ چینٹے نہ پڑے اب یہ پانی سے طہارت حاصل کرنے کا طریقہ بیان کیا جا رہا لوٹا کا تھوڑا اونچا رکھے تاکہ چھینٹے نہ پڑے اور پہلے پیشاب کا مقام دھوئے پھر پاخانے کا مقام سانس کے زور سے نیچے کو دبا کر ڈھیلا رکھے سانس نیچے کی طرف ڈالے تاکہ اچھی طرح اس مقام کی صفائی ہو جائے روزے میں بہرحال اگر ہو تو روزے میں اس کا مبادلہ نہ کرے ورنہ اگر استنجے کا مقام باہر آ گیا اور پانی سے آپ نے طہارت حاصل کی اور بغیر پونچے کسی کپڑے وغیرہ سے یا ہاتھ سے خشک کیے بغیر اٹھ گئے اور وہ استنجے کا مقام اندر چلا گیا تو بزو اور روزہ جو گا وہ ٹوٹ جائے گا استنجا کرتے وقت روزہ نہ ہو تو اس طرح اچھی طرح مبالغہ کریں پھر اچھی طرح دھونے کے بعد ہاتھ میں بو باقی نہ رہ جائے یہ بھی خیال رہے پھر کسی پاک کپڑے سے پونچھ ڈالیں اور کپڑا پاس نہ ہو تو بار بار ہاتھ سے پہنچے کہ برائے نام تری رہ جائے اور اگر وسوسے کا غلبہ ہو وسوسا آتا ہو تو رومالی پر پانی چھڑک لیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وسپسے کی کاٹ ہو جائے گی جب وسوسا آئے گا شیطان دے گا تیرا خطرہ نکل گیا تو ذہن میں یہ خیال آئے گا کہ بس قطرہ نہیں ہے بلکہ تو وہ پانی تھا جو میں نے ڈالا تھا تو اس طرح بس کی کاٹ ہو جائے گی پھر باہر آ کر یہ دعا پڑھ لیں جو اس میں لکھی ہوئی ہے استنجا کے لیے ڈھیلے کا جو استعمال آپ نے سنا اس کا طریقہ بھی سن لیجئے آگے یا پیچھے سے جب نجاست نکلے تو ڈھیلوں سے استنجا کرنا کیا ہے سنت اور اگر صاف پانی ہی سے طہارت کر لی تو بھی جائز ہے مگر مستحب یہ ہے کہ ڈھیلا لینے کے بعد پانی سے تہارت کرے پانی سے تہارت کرنا تو ہمارے یہاں پایا جاتا ہے ڈھیلے کی سنت متروب ہوتی چلی جا رہی ہے جس سے ممکن ہے اس سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کرے اور ڈھیلا بھی ساتھ رکھ لے ڈھیلوں کی تعداد معین کتنے ڈھیلوں سے استنجا کرنا چاہیے اس کی کوئی تعداد معین نہیں ہے بلکہ جتنے سے صفائی ہو جائے اگر ایک سے صفائی ہو گئی جب بھی سنت ادا ہو گئی اور اگر تین ڈھیلے لیے صفائی نہ ہوئی سنت ادا نہ ہوئی ہاں مستحب یہ ہے کہ طاقع کم سے کم تین اور اگر ایک یا دو سے صفائی ہو گئی تو تین کی گنتی پوری کر لے تاکہ تاق عدد یعنی مستحب کا درجہ بھی پالے سنت ادا ہو گئے ساتھ میں مستحب کا بھی درجہ اس کو مل جائے گا اور اگر چار سے صفائی ہوئی ہو تو پانچ کی تعداد پوری کر لے تاکہ طاقت تاک یعنی مستحب درجے پر بھی عمل ہو جائے اسی طرح ہڈی اور کھانے اور گوبر اور پکی اور ٹھیکری اور شیشہ اور کوئلے اور جانور کے چارے اور ایسی چیز جس کی کچھ قیمت ہو اگرچہ ایک آدھ پیسہ صحیح جیسے کہ ٹیشو پیپر ہوتا ہے ان چیزوں سے استنجا کرنا مکرو ہے اسی طرح دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا مکرو ہے اگر کسی کا بایاں ہاتھ بیکار ہو گیا تو اسے دائیں ہاتھ سے جائے دے. اس کے ہاتھ میں زخم لگا ہے مرہم لگا ہوا ہے کو پٹی ہے ہاتھ ہی کٹا ہوا ہے تو اب اس کے لیے عذر ہے تو اسی سے کرے گا پکانے کے بعد مرد کے لیے ڈھیلوں کا استعمال کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ گرمی کے موسم میں پہلا ڈھیلا آگے سے پیچھے کی طرف لے جائے اور دوسرا پیچھے سے آگے کی طرف اور تیسرا آگے سے پیچھے کو اس طرح ترتیب رہے اور جاڑوں میں سردیوں میں پہلا پیچھے سے آگے کو اور دوسرا آگے سے پیچھے کو اور تیسرا پیچھے سے آگے کو لے جائے عورت ڈھیلا استعمال کرے تو اس کے لیے ہر زمانے میں یعنی گرمی ہو یا سردی اسی طرح ڈھیلا لے جیسے مرد گرمیوں میں لیتا ہے یعنی پہلا آگے سے پیچھے کی طرف اور دوسرا پیچھے سے آگے کی طرف عورت کے لیے ہر زمانے میں پاک اپنے سیدھی طرف رکھیں اور باغ کام میں لانے کے بائیں طرف ڈال دینا اس طرح کہ جس رخ پر نجاست لگی ہو نیچے رہے یہ مستحب ہے اب آپ نے ڈھیلا استعمال کر لیا تو جس حصے کو استعمال کیا ہے اس کا رخ نیچے کی طرف رکھ کر الٹی طرف رکھ دیں اس طرح رکھنا کیا ہے مستحکم ہے ٹیشو پیپر کی وجہ درزی کی فالتو قطر نہیں ہوتی یہ بے قیمت ہوتی ہے وہ استعمال کریں ابھی یہ بتایا نا کہ جیب میں کوئی مقدس تحریر ہے یا تاویز ہے اگر وہ چھپا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ کارڈ لگا ہوا ہے نا نظر آ رہا اس حالت میں استنجا میں استنجا خانہ میں جانا میں کیا ہے مکرو ہے اگر میں چادر اوڑھ لوں تو نظر آئے گا اب جا سکتا ہوں یا میرے جیب میں اس وقت جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہے کچھ اس کی تحریر سمجھ میں آتی ہے نہیں آ رہی جا سکتا ہوں اس طرح اس کو بھی جیب میں ڈال کے جا سکتا ہوں تو وہ چیز جس میں مقدس تحریر ہو کوئی نام ہو کوئی حروف ہو کوئی کسی بھی زبان میں ہو اگر وہ ظاہر ہے تو اس کو لے کر نہ جائے اگر ظاہر نہیں ہے چھپی ہوئی ہے تو لے کے جا سکتے ہیں لیکن عدم یہ ہے کہ اس کو بھی نہ لے کے جائے اگر لے کے گیا چھپا ہوا ہے تو گناہ گار نہیں فتح و شریف میں اس کی سراحت ہے کہ مقدس تحریر ہو اگر وہ چھپی ہوئی ہو تو اس کو لے جانے میں گناہ نہیں ہے البتہ بہتر یہ کہ نہ لے جائے لے جائے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے گنا بھی نہیں اس میں فتح شریف میں یہ آزاد لکھا ہے اچھا ایسے موقعے پر بھی حساس ذہن رکھنے والے جو ہوتے ہیں نا وہ پہلے سے احتیاط کر لیتے درزی کی قطر نے اپنے پاس رکھتے ہیں امیر السنت بار آپ اپنے بارے میں فرما چکے ہیں میں درزی کی قطر نے اپنے جیب میں ہر وقتیاں رکھتا ہوں کبھی استنجا کی حاجت پڑ جائے کسی موقع پر وہاں استنجا نہ ہو تو یہ کام آتے ہیں بار آپ نے اس طرح اپنے بیانات میں مذاکرے میں ارشاد فرمایا ہے ہاں کی فالتو فالتو قطر نے وہ ایسے پھینک دیتے ہو. کیا وہ تو ظاہر ہے اس کے سائز کے اعتبار سے بات ہوگی نا اگر قطر اتنی چھوٹی ہے کہ وہ بڑے استنجا کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے تو ظاہر ہے وہ نہیں کریں گے اس کو استعمال اب یہ تو ظاہر ہے پریکٹیکل کر کے تو بتانا ممکن نہیں ہے سیدھی سی بات ہے جو کرنے والا اس کو خود پتا چلنا چاہیے کہ میں کس طرح کروں کہ وہ نجاست میرے ہاتھ پر نہ لگے احتیاط تو کرنی ہی ہوگی بارہ اس کپڑے کو تہ در دیکھ کر لے تین چار اس کی تہ بنا لے اس طرح ہو سکتا ہے. تو دھجیاں ایک تھوڑی ہوگی کہیں ہوں گی اس کے پاس ہاں پانی کی حاجت صورت میں نہیں ہے کہ نجاست جو ہے وہ اپنے مقام سے نکل کر ایک درہم کی مقدار تک نہ پھیلی ہو پیشاب کرتے وقت اگر دھار اس طرح گری ہے کہ جو پیشاب کے مقام کا جو سراخ ہوتا ہے جہاں سے پیشاب نکلتا ہے وہاں سے نکل کر وہ پیشاب ایک درہم کی مقدار تک نہیں پہنچی اسی ایریا میں تو ایک درم سے کم کم ہے تو اس وقت ڈھیلے سے استنجا کر لینا کافی ہو جائے گا پانی کی حاجت نہیں ہے اگر ایک دھرم یا اس سے زیادہ تجاوز کر جاتی ہے تو پانی استعمال کرنا ہی پڑے گا اب ڈھیلے سے پاکی حاصل نہیں ہوگی سنت ہو جائے گی لیکن پاکی حاصل نہیں ہوگی اسی طرح بڑے استنجا کے مقام کا بھی یہی معاملہ ہے اور وہاں چونکہ عموماً نجاست ایک درم سے زیادہ پھیل جاتی ہے یا اس کی مقدار تک پہنچ جاتی ہے تو وہاں پانی سے استنجا کرنا ضروری ہوگا سلو علی الحبیب پیشاب کے بعد جس کو یہ احتمال ہے کہ کوئی قطرہ باقی رہ گیا یا پھر آئے گا اس پر اس یعنی پیشاب کرنے کے بعد ایسا کام کرنا کہ اگر قطرہ رکا ہوا ہو تو گر جائے واجب ہے یہ استبرا کہلاتا ہے جس کو قطرے آنے کی بیماری ہے یا پیشاب کے بعد کو قطرے آتے رہتے ہیں اس کے لیے واجب ہے کہ پیشاب کے بعد استبرا کرے استبرا کا طریقہ کیا ہے وہ یہ تہلنے سے استبرا ہو جاتا ہے زمین پر زور سے پاؤں مارنے سے یا داہنے پاؤں کو بائیں اور بائیں کو دائیں پر رکھ کر زور سے دبانے سے ایسا ہو جاتا ہے یا بلندی سے نیچے اترنے یا نیچے سے بلندی پر چڑھنے سے بھی استبرا ہو جاتا ہے یا کھنکارنے سے استبرا ہو جاتا ہے یا بائیں کروٹ پر لیٹنے سے استورا ہو جاتا ہے یہ سارے طریقے استبرا کرے اب یہ کب تک کرے یہ اس وقت تک کرے کہ دل کو اطمینان ہو جائے ٹہلنے کی مقدار بعض علماء نے چالیس قدم رکھی ہے مگر صحیح یہ ہے کہ جتنے میں اطمینان ہو جائے تیس میں اطمینان ہو گیا پچاس میں ہو گیا سو میں ہو گیا اتنی در ٹہل اور یہ استبرا کا حکم مردوں کے لیے ہے عورت بعد فارغ ہونے کے تھوڑی دیر وقفہ کر کے طہارت کر لے اس کو ایسی بیماری اس طرح کی نہیں ہوتی قطرے آنے کی جس کو قطرے آتے ہیں تو اس کے لیے یہ طریقہ ہے اور اس کے بعد بھی اگر اس کے قطرے آتے رہتے تو معذور ہے جو معذور ہے اس کا حکم پیچھے بیان ہو چکا پکھانے کے بعد پانی سے استنجا کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ کشادہ ہو کر بیٹھے اور آہستہ آہستہ پانی ڈالے اور انگلیوں کے پیٹ سے دھوئے یہ انگلیوں کا پیٹ کھلاتا ہے انگلیوں کا سرا نہ لگے جو کنارہ ہوتا ہے وہ نہ لگے اور پہلے بیچ کی انگلی اونچی رکھے پھر جو اس سے متصل ہے اس کو ملا دے یہ والی اس کے بعد چھنگلیاں اونچی رکھے اور خوب مبالغے کے ساتھ دھوئے تین انگلیوں سے زیادہ طہارت چوتھی انگلی نہ ملے اور آہستہ آہستہ ملے یہاں تک کہ چکنائی اور نجاست کا اثر جاتا رہے سلو الحبیب میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ہمارا مدنی مقصد کیا ہے مجھے اپنی ساری دنیا کے لوگوں کی کی کوشش ان شاء اللہ عزم